بلّمن الحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ باقی تمام حسین اور باقی تمام شامعین خارن سب کچھ باقی سلامت اور ہمارا سلسلہ درسہ عقائد نبا شاہانہ جواب میں سے درس نمبر بتیس آباد کی کامیاب پہنچا رہا ہوں اس میں جنت پر اعتقاد رہنے کے مسئلے کے بارے میں اس جو ہے سوال ہیں اور جواب ہیں باب نمبر چاروں میں کتاب چار دہوں میں چودہ نمبر باب اس میں بھیج جو ہے جنت پر اعتقاد رہنے کا مسئلہ ہے تو جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں اس سلسلے میں مختصار سوالات اور سوالات کے جوابات ہوں گے اور کتاب کا سوال نمبر پچاسی ہے جنت یعنی بھیج ہاں جی جس کا ہم بحث بھی کہتے ہیں جنت کہتے ہیں میں جنت جو ہے ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں درختان ہیں طرح طرح کی تمام اقسام کی اچھا اور پھلدار ہیں اور چشمے ہیں اور تمام نعمتیں وہاں پر موجود تھے ایسی جگہ کو جنت سے تعبیر کرتے ہیں ہاں جی فارسی میں بحث ہے سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں بھی بحش کے لفظ استعمال ہے جنت کے لفظ عربی ہے تو جنت یعنی بھیش کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے جواب اللہ تعالیٰ نے جس طرح جنت کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے قرآن پاک میں اور قرآن پاک میں جنت کے تفصیلی ذکر بھی فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یعنی حدیث کے مطابق جنت کے بارے میں یہ اعتقاد رہنا واجب ہے کہ جنت میں نہریں درخت پھل ہویں قلعے بڑے بڑے, بڑے یعنی محلات غلمان غلمان سے ملاد غلام ہاں ولدان سے ملاد خدمت گزار بچے ہیں والدان کے بارے میں لکھا ہے وہ خدمت گزار بچے جو ہاں جی چھوٹے چھوٹے خدمت گزار بچے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ بچے ہیں جو کافی ماں باپ کے سے پیدا ہوا ہے لیکن چونکہ بچہ نا نابالغ تھا لہٰذا اس کو اللہ بحث میں ڈالیں گے اور لیکن بحثیوں کے ماں باپ کافر ہونے سے بحثیوں کے خدمت گزار کی طرح کی حیثیت سے رہیں گے لہٰذا جو ہے جنت میں نہریں درخت پھل ہو رہیں قلعے غلمان ولدان یا نح گزار بچے دلوں میں چاہت پیدا کرنے والی اور آنکھوں میں لوا جانے والی ساری نعمتیں موجود ہیں جنت میں یعنی yani وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو آپ کے آنکھوں کو اچھا لگے دل کو اچھا لگے ان میں سے ہر ایک نعمت دنیا کی ہاں جی جو ہے نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی بہتر انتہائی نفیس اور بہت ہی لذیذ ہے یعنی اصلاً جنیوی نعمتیں اور اخروی نعمتوں کے اس کے لذت کا مقابلہ کریں تو اصلاً قابل مقاصہ نہیں ہے چلانچہ لوگوں نے امیر سیاست فرماتے ہیں لوگوں نے ان کا تذکرہ صرف خالی یعنی زبانی حد تک سنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں مگر اس گروہ یعنی اولیاء کرام نے انہیں اپنی معائنات ملکوتی کے ذریعے یعنی کا اشوشہ کے ذریعے دیکھا بھی ہے شاشر یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے جنت کے نعمتوں کو دنیا ہی میں رہ کر دیکھا بھی ہے حتہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے فرمایا آپ کے پاس بے حش نعمتیں آتے تھے ہاں جی طرح طرح کے پھل قرآن کے آتے ہیں اور اس طرح حضرت زہرا یا تھر کے بارے میں بھی آتے ہیں کتنی دفعہ جو ہے جنت کے میوے آپ کے پاس جو بے وات موسمی میوے آئے ہاں جی تو ایسے ہی کتنے اولیاء الہی ہوں گے جنہوں نے دنیا ہی میں جنت کے میوے جات کھا چکے ہیں تو یہ جنت کے بارے میں جو ہے مختصر کیا کیا اس میں نعمتیں ہیں فرمایا اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں ایسی نعمتیں جس کو نعظ اور قرآن پاک و تو میں اللہ فرماتا ہے جنت میں اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جو نہ ابھی تک کسی آنکھ میں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ایسی نعمت کا سوچ آیا ایسی عظیم نعمتیں جنت کے اندر ہے ہاں جی اور چونکہ یہ قرآن آتے ہیں لہذا ہمیں اس میں کسی صورت میں شک شعبہ کی گنجائش نہیں کریں پھر سوال نمبر 86 جو ہے بحث کی مختلف نعمتوں کے بارے میں چند آیات کریمہ ذکر کریں تاکہ جنت کے حصول کے لیے ہمارے شوق اور جذبات میں اضافہ ہو اور جس کے نظر میں ہمیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام مل جائے جواب بہت ہی نیک اور اچھی خواہشیں سنیے غور سے پڑھیے اور یقین کرنے کے لیے یقین کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی عمل کے لیے بھی ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں اب جنت کی مختلف نعمتوں میں سے ایک دواتیں آپ کو پیش کروں سب سے پہلے بحیش کے کی کھانے کیا کیا ہیں بھیش کے کھانے نمبر ایک قرآن فرماتے فیہ من کل سمرات ہاں جی انہیں کھانے کے لیے بھیج میں ہر قسم کے میوجات ہوں گے ہاں جی ہر قسم کے میوجات ہوں گے اس میں دوسری بات جو ہے جس قسم کا فروٹ کھانے کا دل چاہے آپ کو مل جائے گا قرآن واقعات وفاقی حتم مم مما یہ تحق یہ تحیر ایسی پھل فروٹ جو آپ چاہیں جو آپ کے کھانا چاہیں آپ کی خواہش ہو وفاقی حتم مم مما یشتہ وہ میوجات ہیں جو آپ کو اشتہاد چاہے آپ کا دل چاہیں وہ تمام پھل فروٹ جو ہے آپ کے لیے بحث میں ہوں گے کیونکہ انسانی زندگی کے کھانے کی چیزوں میں سب سے عام ترین چیز پھل فروٹ ہے تو قرآن نے فرمائے وہاں ہر طرح کے پھل فروٹ ہیں جو چاہیں جو پھل آپ کا کھانے کو جی چاہیں جنت میں موجود ہے اور جس قسم کے میوے پسند کریں قرآن قرآن تجمائد کہے ہیں تمہیں مل جائیں گے اور میووں میں جو انہیں مرغوب ہیں جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ کے لیے ہیں اور نمبر تین جو ایسی بحث کی میووں کے بارے میں بحث کے جو میوہ ہیں دائمی ہیں جو کھانے سے نہ ختم ہوگا اور نہ اسے کھانے کی ممانعت ہوگی نہ جی؟ ختم ہونے والا نعمت ہے مطلب یہ کہ بحیث میں جو کچھ ہے وہ سب مل جائے گا قرآن حکومت ہے اقل و اس کے میوے دائمی ہیں لا مقتواطََََََََََََ ولا ممنوعہ نہ ختم ہوں گے مكتوعہ اور نہ كھانے سے منگا ممنوعات ہاں جی چونکہ وہ باغ آپ کے حوالے کریں گے آپ کو جو وہ باغ آپ ہی کے نام پر حل کیا ہے آپ ہی کے نیک اعمال کے نظر میں اللہ نے پیدا فرمایا لہذا آپ کو چھوڑیں گے اس باغ میں بھائی یہ تمہارا باغ ہے جو نعمتوں سے لبریز سے پر ہیں اس میں جو چاہیں جدھر سے چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں آپ اس باقے کے میوجاد میں سے استحادہ کر سکتے ہیں اور بلا تکلف بلا جھجھک بلا خوف و حراست کیونکہ یہ تمہارے ہی نیک عمل کا نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے یوں ہتاو آئے گا. نمبر چار جو ہے پرندوں کے گوش میں جو چاہیں کھا لیں ہاں کیونکہ کھانے کی چیزوں میں سے پرندوں کے گوشت کا خاص طور پر ذکر ہے قرآن فرماتے و الحمۃ اور پر گوشت ہوں گے پرندوں کے مما چاہوں جو چاہے یعنی پرندوں کے گوشت جتنا چاہیں اور جو چاہے آپ کھا سکتے ہیں جس پرندے کا بٹر کے چاہیے چکور کا چاہے ہاں جی کبوتر کا چاہے جس کا چاہے نمبر دو بھیج میں پینے کی چیزیں ہاں جی قرآن فرماتے وفیحہ انہار اور منماً غیر آسن انفیہ یعنی جنت میں انہار ان ایسے نہریں میمان ایسے پانی کا غیر غیرآسن جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا وہ پانی ہمیشہ تر و تازہ پانی ہوں گے اس کے علاوہ ہیں پینے کے لیوانحا اور ملبن اللم یا تغیر تام ہو اور ایسے نہریں دودھ کے ہوں گے جس کا مزہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا وہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا اس طرح اور آتے ہیں اللہ ہیں وہاں صاف شفاف شہد کے نہریں ہیں صاف شفاف جو ہے پاک و طیب شراب کے نہریں ہیں ایسی شراب جس کے پینے سے جو ہے نہ سردرت ہوتی ہے نہ ذہنی توازن خراب ہوتی ہے اس وہ اللہ عرمۂ شراب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پلائے گا پاک و طیب شراب یہ زبان میں شراب جو ہے ہر قسم کے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے پاک و طیب پینے کی چیزیں ہوں گے وہاں مومنوں کے لیے چونکہ اردو میں جو شراب بتن اس کے لیے عربی میں خمر بولتے ہیں یہاں حرمت ثقاف ان کو پلائے گا ان کے پروردگار شراب ان ہر طرح کی پاک اور طیب پاک و پاکیزہ پینے کی چیزیں انہیں عطا کی جائیں گی انہیں ان کی پروردگار پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا پینے کی چیزیں ان کو عطا کریں گے اس کے علاوہ جو ہے ہاں جی پہلا جو ہے اس میں اس کی پھل فروٹ کے بارے میں تھا کھانے کے بارے میں دوسرا جو ہے بحث کے پینے کی چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا تیسرا جو ہے بحث کی فضا انتہائی سازگار نہ گرمی آفتاب نہ سردی انتہائی جو ہے ف... سازگار فضا ہوں گے تیسری نعمت قرآن فرماتے ہیں اس سلسلے میں پہلے اللہ یعنی شمس ولا ذمہ را یعنی اس یعنی جان اس میں نہ سورش کی گرمی نہ ہی دیکھیں گے اس میں شمس یعنی سورج مرد نہ سورج کی گرمی ہوگی ولا ظمحہ اور نہ سردی ہاں جی اور نہ شدید سرمی سردی ہوں گی جو باعث تکلیف ہے اور نہ گرمی بلکہ انتہائی مناسب آرام دہ موسم ہوں گے دوسری یاد و مساکن طیب وطن فی جنات آئے اور مساکنین رہنے کی جگہ پائیک و طیب رہنے کی جگہ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں پاک و پاکزہ جگہیں ہیں جس میں بندے مومن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ہاں جی اور جو چوتھی چیز دال جو ہے کے لباس کے حوالے سے بھی اللہ نے ذکر فرمایا بھیشتیوں کے لباس سبز رنگ کے نازک اور زخیم ریشمی ہوں گے سبا رنگ کے ہاں جی نازک ریشمی لباس بھی ہوں گے اور جو ہے ضخیم ریشمی لباس بھی ہوں گے قرآن فرمایہ و یلوسونفی سیابً خزراً بن سند و استا انہیں وہ پہنیں گے اس میں ہاں جی ایسے لباس جو سبز ہوں گے من سندس نازک ریشم کو بولتے ہیں استا موٹا ریشم کو بولتے ہیں نازک اور موٹا سبز ریشمی لباس ان کو پلائیں گے جو انتہائی نرم یقیناً اللہ کا پیدا کردہ ریشمی لباس ہے ہمارا خلق کردہ ہے جی جس میں سے طرح کے ملاوٹیں ہوں تجمہ اور وہ لوگ سوا سرنگ کے ریشمی لباس پہنتے ہیں اور موٹے اور زخم دونوں اور باریک اور موٹے دونوں طرح کے اور نمبر جو بیحش میں پاک بیویاں ہوں گے چپ اور چوتھی چوسے دال چین جی جو ہے آگے بھیج میں پاک بیویاں ہوں گے وہ حورنعین ان کا مثالِ قرآن فرماتے ہیں حورن عن ہاں جی ہر جو ہے حرن سیاہ کے معنی میں ہیں اور عین جو ہے آنکھ بڑی آنکھ کے معنی میں ہے یعنی آنکھ یہ سفیدی جو ہے آنجے اور سیاہی بہت سیاہ اور سفیدی بہت سفید اور بڑی آنکھوں والی اس میں بڑی خوبصورت آنکھوں والی موتیوں کی طرح کامسالغلو ان منگنون کے موتیوں کی طرح بیویاں ہوں گے چنانچہ جنت میں بند مومن کے لیے ایسی نعمتیں جو انسان کے وہ گمان سے بھی باہر ہیں البتہ جو ہے بحث میں جو مومنہ خواتین ہوں گے ان کی کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ بھی قرآن باغ میں حدیث میں آتا ہے ان کے اس کے ایک خاتون کے جو لباس ہوں گے جو مومنہ خاتون کے جو پہنائے جائیں گے فرماتے ہیں پوری دنیا اس کی قیمت میں دے دیں تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی یعنی اتنی عظیم قیمتی لباس مومنہ خواتین کو پہنا جائیں گے ہاں جی کیونکہ خواتین خواتین کی ایک اہم خواہش اچھی لباس ہے نا خوبصورت لباس تو ان کو اسی لباس پہنچ جائیں گی موم خواتین کے لیے کہ وہ لباس جو ہے ایک لباس جو ہے اس کے ایک جوڑا لباس جو ہے دنیا پوری دنیا اس کی قیمت میں دے دیں تو وہ اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی اتنی عظیم لباسیں اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ ما تشت ہی ہلانفس و اس کے علاوہ جنت میں جو ہے انسان کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں ما وہ تمام تشت جس کے انسان نفس خواہش کرے و تل اور انسانی نگاہ اس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہیں یعنی جنت میں انسان کا نفس جس چیز کی خواہش کرے جس چیز کی خواہش کرے سبھی موجود ہیں پرانے پاک میں ایسی سینکڑوں آیات ایزاں نگرامی جنت اور جہنم کے بارے میں ہیں لہٰذا بند مومین کو چاہے کہ بحث کی نعمتوں کے حصول کے لیے شب و روز کوشاں رہیں اور اپنی قیمتی زندگی کو و لاپ اور فضول کاموں میں ضائع ہونے نہ دیں بلکہ زندگی کے ہر لمحہ کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتے ہوئے بہشت برین کے عظیم نعمتوں کا خود کو مستحق قرار دیں کل بروز حشر اہل بحیش کا مقام دیکھ کر افسوس کرنے کی نوبت ہے کہیں نہ آیا جین کرامی لہٰذا جنت بلحق ہے اور تقرین تفصیلات کے لیے آپ قرآن پاک میں بہت سے جس طرح سرحیح واقعہ ہیں ہاں جی اور بہت سرحیح اللہ کا حدیث الغاشیہ ہیں اور کتنی صورتیں ہیں جن میں اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو بحیش کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور جہنم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آیات مل جائے گا قرآن میں جس موضوع پر سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے وہ بحیج جنت قیامت کا برپا ہونا اور خود اللہ تبار و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں آیت موجود ہے زینگرہ میں لہذا ہمیں ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ سے زیادہ آشنائی پیدا کریں کیونکہ قرآن جو ہے کیونکہ قیامت پر ایمان اور جو ہے جنت جہنم ان تمام موضوعات پر ایمان ایمان بالغیب کے زمرے میں آتا ہے اور قیامت میں کیا چیزیں ہیں بھیج میں کیا چیزیں جنت میں کیا چیزیں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے پیارے نبی کے زبان مبارک سے قرآن پاک کی مکرم آیات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے قرآن پاک جو ہے اسی پاک ذات نے جو ہے نازل فرمایا ہے جو جس کے کلام میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے اس کی تم قرآن کے شروع میں اس نے فرمایا زال کل کتاب و وفی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر موجود مطالب میں معارف میں خبروں میں ہاں جی کسی قسم کے شکش وقعے اور کے کل سے نہیں ہے لہذا جنت کے بارے میں جو کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا سب حق ہے جہنم کے عذابات کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بیان فرمایا سب کچھ حق ہے کل آپ کو ملے گا اسی وعدے کے تحت جان جی عذاب والوں کو عذاب جنت والوں کو جنت لہٰذا عذہ نگرامی ان پر سچائی ایمان پیدا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں قرآن میں تدبر کریں قرآن میں آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بندے مومن کے لیے تیار کر رکھی ہے میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم پروردگار اپنے لطف کرم سے ہمیں وہ وہ نعمتیں ہمیں جو ہے پرور ہمیں جو ہے ان اچھے اعمال کی توفیق دے دی جس کے ذریعے سے ہم جنت میں پہنچائیں ان ایمانیات ہم کو پاون بنا دے ہاں, ہاں جی جس کے نجے میں ہم جنت میں پہنچیں پروادگارہ ہمارے پاس اتنی نیک عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں لیکن تیرے رحمت سے ہم, ہم امیدوار ہے تیرے پاک نبی رحمت اور آپ کے ادوید اضاع قرآن پاک انبیاء رسول شہدا صلی کے واسطے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو اور اللہ کے تمام نیک صالح بندوں کو آدم سے لے قیمت تاکہ انبیاء کے پیروکاروں کو جنت کا مستحق قرار دے دے اور ہم سب کو جنت میں پہنچا دے اور اپنی بے نہاط نعمتوں سے ہم سب کو نواز دے اللہ ما اللہ محمد وال محمد